الحمد اللہ یا نور اللہ میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ علم کی حاضر ہیں علم کے فضائل و کیا کہنا ہے کہ سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس کے میوے چن لیا کرو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں اور ان کے میوہ جات کیا ہے سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کی یہ محافل جنت کے باغات ہیں اور ان میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ جنت کے میوہجات ہیں سبحان اللہ آ, علم کی اس کہکشاں کے اندر آج ہم حاضر ہیں آئیے اپنے سلسلے کو ابتدا اور اس کا موضوع بتانے سے پہلے درود پاک کی فضیرت شامل کر کے اپنے سلسلے کی رونق کو ہم مزید بڑھا دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سو مرتبہ جمعرات کے دن درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اسے فقیر یعنی تنگ دست نہیں کرے گا بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج اس سلسلے علم کے کہکشاں میں ہمارا موضوع ہے آ, مقام و مرتبہ یا صحابہ کرضی اللہ اکبر تو عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم آج کا ہمارا اس سلسلے کا موضوع ہے مفتی صاحب اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان شاء اللہ کچھ سوالات میرے پاس ہیں تو اس سے ابتدا کروں گا مفتی صاحب سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کی ہماری جنریشن کو واٹ از دا ڈیفینیشن آف گریوٹی گریوٹی کسے کہتے ہیں یہ بھی پتا ہوگا ٹھیک ہے نا موشن ان ایئر کسے کہتے ہیں یہ بھی پتا ہوگا فلانے کی نہیں پتا کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے تو آج کا یہ پہلا سوال یہ کہ واٹ از دا ڈیفنیشن آف صحابی صحابی کسے کہا جاتا ہے بسم اللہ صحابی خاص جو اس طرح کے طور پر ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے ان ساتھیوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جا نثار امتیوں کو کہا جاتا ہے اس خوش نصیب مسلمان کو جس نے ایمان کے ساتھ عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ و وسلم کی زیارت کی سبحان یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے سبحان اللہ حضور کی صحبت اختیار کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھنا یا صحبت اختیار کرنا صحیح اور اسی پر خاتمہ ہونا سبحان اللہ ایمان پر ہی خاتمہ خاتمہ ایسے خوش نصیب شخص کو صحابی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے تو کافر بھی تھے صحیح انہوں نے بھی تو دیکھا بالکل وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے آپ ان کے پاس بھی دعوت اسلام کے لیے تشریف لے تشیف کر گئے اسی طرح ان کو قطن کسی طرح کا جب ایمان ہی نہیں ہے تو صحابی تو بعد کی بات ہے یعنی پہلی چیزیں ایمان پھر وہ جو نابینا تھے بعد جی سے ایمان والے صحابی کے جو نابینا تھے بظاہر جنہوں نے ان آنکھوں سے جدار نہیں کیا ہے اللہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی آپ کے صحبت میں بیٹھے بھی آپ سے سیکھا بھی آپ نے ان کو تعلیم بھی فرمائی تربیت بھی کی سکھایا بھی थे थे تو وہ بھی صحابی ہی کہلائیں گے اگر یہ ہاں بظاہر انہوں نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا ٹھیک تو اس خوش نصیب مومن کو کہ جو مومن ایمان کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ کی زندگی میں اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو یہ ہیں صحابی اور یہی وہ صحابہ کرام علی مردوان ہیں جن کی جگہ جگہ قرآن و حدیث کے اندر ان کی شانوں کو بیان سوہان بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ ایمان کی حالت میں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ان کے اوپر یہ صحابی کی ڈیفینیشن یعنی یہ سمجھے کہ پوری ہوتی ہے اچھا ایک سوال مجھ سے آپ سے یہاں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ صحابۂ کرام علیہ کے جو آنکھوں سے نابینا تھا جیسے بڑے مشہور صاحبی حضرت سعید اللہ بن مختوم رضی اللہ اچھا یوں یہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اس شاخ کو سرکار دعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اچھا بعض ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بیداری میں بھی زیارت ہی. اچھا یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کیا بیداری میں زیارت ممکن ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مدنی پول دے رہے اور اب انہوں نے زیارت کی تو کیا انہیں بھی یہ کہا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ رشوت فرمائیں دیکھیں خواب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونا اور اس شاخ کو یہ سعادتیں ملتی ہیں اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے اور بیداری میں جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو بالکل خواب میں بھی اور بیداری میں بھی جاگتے ہوئے باقاعدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے اور ہوتی بھی ہے واقعی بھی ہے علامہ جلال الدین سیوتی شاف رحمت اللہ تعالی نے آپ نے باقاعدہ اس کے اوپر بیداری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونے سے متعلق آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس اپنے جسم مبارک کے ساتھ کسی دوسری جگہ جانا اس پر بھی علماء کے رسائل ہیں اور علامہ جلال الدین سیت شافی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے الحاو الفتحا اس میں تو یہ آپ کے دونوں رسائل بھی موجود ہیں جس میں ان چیزوں کو آپ نے باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا اور آپ خود ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری میں ان کے بارے میں بہتر دفعہ دیدار کیا بیداری اللہ کے اندر اور بھی کئی ہیں جن کے بارے میں یہ تذکرے کہ انہوں نے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہیں بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابو ابود شریف میں بھی ہے اور درجنوں کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رانی فلم منامی فس یا رونی اللہ یکا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھتا ہے ان قریب وہ بیداری میں بھی دیکھے گا سبحان اللہ, سبحان اللہ یہ اس کو بشارت ہے اس کے لیے جو خواب میں دیکھے گا وہ ان قریب بیداری ایک میں ایک بھی دیکھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آتا یہ اختیار نہیں کر سکتا اب یہ جو حدیث مبارک ارشاد فرما رہی تو یہ واضح طور پر اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور اسی عقیدے کو حاضر و ناظر کے نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پُر انوار میں حیات ہیں اور پوری کائنات کو ملازہ فرما اور جہاں آپ جانا چاہیں اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ اس مقام پہ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی دی ہوئی اختیار سے سبحان <تصفح> <اللہ> تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں جانا یہ بھی ثابت ہے اور باقاعدہ دیدار ہونا یہ بھی ثابت ہے تو اور جس کو خواب میں ہوئی زیارت انشاءاللہ اس کو جاگتے ہوئے بھی ہوگی علماء کہتے ہیں وہ کسی وقت بھی ہو اور اگر بل زندگی میں نہ ہوئی تو جب اس پر حالت نژا کی کیسی ہوگی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیداری سے عطا فرما اللہ ماشاء اب بات نہیں آپ کی کہ خواب میں دیکھا تو صحابی بنیں گے بیداری میں دیکھا تو صحابی بنیں گے تو ایسا نہیں ہے صحابی وہ صرف وہی کہ جنہوں نے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں دیکھا, دیکھا صحیح. تو اس وقت جنہوں نے دیکھا اور اس کے بعد جس جس کو بھی زیارت ہو جائے یہ ممکن ہے اور زیارتیں ہوتی بھی ہیں اور ہوئی بھی ہیں بالکل لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا نہیں سابی نہیں کہا, جائے نہیں نہیں کہا جائے جائے جائے گا جائے وہ صرف زندگی کے ساتھ خاصے بلکہ علامہ جلال الدین سید شافی رحمتہ اللہ تعالی نے اپنے اسی رسالے میں جہاں اپنے یہ ثابت کیا کہ آپ جا سکتے ہیں کسی دوسری جگہ پر اس طرح جا کے وہاں اپنے یہ بھی اسی سوال کو بیان کیا کہ اس کو شرف صحابیت نہیں ملے گا یہ اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا صحیح جی ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑے زبردست انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور خواب میں اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے یا بیداری میں زیارت کرے حضور علیہ السلط وسلم کے وسالے ظاہری کے بعد تو اسے صحابی نہیں کہا جائے گا اپنے, اپنے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قرآن و حدیث میں صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے کثیر فضائل یہ موجود ہیں تو اگر کچھ اس کے اندر سے ارشاد فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں عظمت صحابہ سے دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایمان والوں کی شانوں کو بیان کیا گیا <تصفيق> اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن کو الائے کام المفلحون علاء المقبین الحق کا دی دی ارشاد فرمایا جنہیں سچا مومن کہا گیا جنہیں کامیاب کہا گیا جن سے اللہ راضی ہوا کی بشارتیں عطا فرمائیں رضی اللہ عنہم عنہ وہ اللہ سے راضی یہ ان سے سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں کامیاب مومنین کے اوساف کو بیان کیے ان کے پہلے مستاق ہی حضرات صحابہ صحابۂ کرامل اولیاء کی پہلی صف جسے کہا جائے اولیاء کی یعنی صحابی پر بھی ولی کا اطلاق ہوتا ہے ٹھیک ہے عام طور پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولی صحابی کے بعد والے کو ولی کہا جاتا ہے تو ولی تو ولی ہوتے ہیں اور اولیاء کی شان قرآن مجید میں جگہ بجہ اچا فرمائے گی اولیا اللہ تو یہ ولی کے جو اولیاء کی پہلی صف کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے جو ولی ہیں وہ انبیاء کے بعد وہ صحابہ, صحابہ اکرام کیے فضیلت اور یہ مقام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول سوحان ہے سوحان اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑی شدت والے ہیں روح ماغ بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑا پیار کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر محبت رحم, رحم کرنے والے تعاون کرنے والے یہ ان کی ایک صفت کو بیان فرمایا حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس صفت کو قرآن پاک نے کہ کافروں پر شدت والے ہیں آپس میں شدتیں نہیں ہیں آپس میں رحم دلی ہے آپس میں ان کا پیار ہے من آپ ان کو دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے کہ یہ رکوع کی کی کی حالت حالت میں میں یا سجدے اللہ اللہ سے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے یعنی ان کی عبادت کا عالم یہ ہوگا تو صحابہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ولدینہ ماحو آپ کے ساتھی ہوں گے ایک تو ہے میت آپ کے ساتھ ساتھ ان کی پھر کفار پر شدت والے آپس میں رحم دل اور عبادت گزاروں کے اندر ان کا شمار اس کے اندر سیما گمفی وجوہ مناثر کے چہروں میں عبادات اور سجدوں کے نشانات یعنی وہ آثار ہیں ان کے چہروں میں اور اس کے لیے کوئی خاص نشان بطور خاص وہ اس سے مراد نہیں کہ اس سے مراد یہ ان کے چہرے ایسے روشن ہو جائیں گے ان کے چہرے ایسے منور ہوں گے جن کو روایات میں باقاعدہ روشن اور منور چیروں کو بیان بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, <تصفح> فرمایا کہ تم میں سب برابر نہیں ہے <تصفح> کہ جو ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے اور انفاق کیا سے <تصفح> اور وہ جو جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے انفاق کیا اللہ کرام میں خرچ کیا اس سب یعنی اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اس کا مطلب صحابہ کرام علی مرضوان میں بھی درجات یہ جی جی <تصفح> تو کیا ان میں درجات کا یہ سلسلہ ہے یہ معاملہ <experimental> اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر جو یہ بیان فرمایا گیا اس میں صحابہ کی ابتدائی تو دو طرح کی تقسیم کو بیان کیا صحیح ایک تقسیم یہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انفاق کیا اور وہ جو فتح مکہ سے بعد مسلمان ہوئے ہیں سارے صحابی چاہے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں اور صحابی کے بارے میں ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ سارے صحابہ عادل ہیں قطعی طور پر جنتی ہیں اور ہم پر لازم ہیں ہم صحابہ اکرام علی مردان کا خیر سے تذکرہ کریں نبی کریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے ان کا تذکرہ کرو اور یہ تم میں سے نیک لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا اور ایک اور روایت میں جی ان کے محاسن کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا اچھائی کے ساتھ ان کو یاد کرو تو یہ ایک ایمان والے کو مومن کی اس کی ایک علامت اس کی ایک نشانی اور ایک پہچان ہے کہ حضور سے محبت حضور کے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان جو جو صحابی ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں تو یہاں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد یہ آپس میں برابر برابر نہیں, نہیں ہے الا کا آئے دم ادارہ ددینہ انفق و ممباد وقوع یہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے یہ زیادہ فضیلت والے ہیں ان میں سے جنہوں نے فتح, فتح مکہ, مکہ کیا کیا کے بعد انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایمان والے لیکن ان فرمایا وک الواد اللہ اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا کیا بات ہے بھلائی, بھلائی بات؟ کا وعدہ ہے فتح مکہ سے پہلے ہو یا فتح مکہ کے بعد والے لیکن بھلائی کا وعدہ تمام کے ساتھ ہے کیونکہ ان کو وہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت سے دیکھ لیا ہے حضور کی صحبت کو پا لیا ہے اللہ تو اللہ نے ان صحابہ سے یہ وعدہ فرمایا تمام کے ساتھ بھلائی کا اور اس آیت پاک میں یہ دو دو طرح کی کیٹاگری یعنی کی کی دو تقسیم کہہ کہ فتح صحیح مکہ, صحیح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ پہلے والے زیادہ فضیلت میں ہیں تو مکہ مکہ یعنی ان سے درجہ ان کا زیادہ ہوا فضیلت والا صحیح کیوں ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نام پر مکے کے اندر ہجرت کر کے گئے مدینے چلے گئے اور فتح مکہ سے پہلے بھی پھر اسی طرح ہجرتوں کا سلسلہ رہا اور جاتے رہے ایمان لا کر رہتے اسی طرح اور بھی جہادی سبیر اللہ کی صورتیں اس میں زیادہ وہ ایک مشکل ترین معاملات ہاں تھے بالکل لیکن ان سب پورے معاملات کو جو ہے وہ سب دیکھتے ہوئے سب کچھ برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جانساری کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا یہ ان کی مثال آئی تو یہ ان کی بیان لیکن صحابیت میں کوئی فرق نہیں صحابی کی فضیلت ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اس میں وہ برابری ہے اور بعد کو بعد پر اس اعتبار سے فضیلت درجہ یہ ضرور ہے اب یہاں پہ جو فتح مکہ سے پہلے بھی ہیں اس میں بھی پھر تفصیل کو بیان فرمایا گیا ہے اب اس میں جیسے بیت رضوان میں جو ہدیبیہ کے مقام پر تھے جنہوں نے بیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا انما آل ان لدینہ یوبا کنبا جنہوں آل آل نے آپ سے بیت کی انہوں نے اللہ سے بیت کی, آل آل آل کی آل اللہ کا دست قدرت ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی تو ان کو فضیلت والا کہا گیا پھر بدری صاحبہ ان کو ان کی فضیلت الگ سے ان کی شان کو بیان فرمایا گیا تو اس طرح اگر اس سے پھر زیادہ فضیلت میں اشرح مبشرہ کو بیان فرمایا گیا اشرح مبشرہ ہیں حسنان کریمین ہیں اشرائے مبشرہ کا وہ دس صحابہ کرام علیہ مردوان جن کو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی یہ وہ دس صاحب ہے تو ان اشرائے مبشرہ کا تذکرہ ہوا صحیح ان سے پھر آگے فضیلت میں وہ خلفۂ راشدین وہ چار صحابۂ کرام عل مردوان ہیں اور ان میں بھی فضیلت کا درجہ ہے سبحان یعنی سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, سبحان سبحان رضی اللہ تعالی سبحان تو تمام صحابہ سے فضیلت والے بعد الانبیاء جو ہیں جن کی فضیلت گئے وہ افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق ہم خطبوں میں سنتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ان کے خطبے پڑے جائیں گے خطبوں میں ان کا تذکرہ ہوگا کہ انبیاء کے بعد جن کی فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے جس میں یہ بات باقاعدہ حضرت نافک انہوں نے روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور ش... ہم جو ہے وہ اصحاب آس... نبی صلی اللہ تع علیہ وسلم کے درمیان یہ فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے ان کے درمیان اور ہم ہاں فضیلت دیتے تھے سب کو سب کے اوپر حضرت ابوبکر پھر حضرت, حضرت عمر پھر حضرت عثمان علیٰ, علی, علی یو یعنی بیان کیا اور حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ کون فضیلت والے ہیں اصحاب میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں تو انہوں نے کہا ابو بکر ہیں تو آپ نے پھر محبت محبت محبت ان کے بعد کا عمر ہے تو محبت محبت وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ اب آپ عثمان کا نام لیں گے صحیح صحیح تو میں نے خود ہی سوال کیا ان کے بعد تو آپ ہیں صحیح صحیح تو آپ نے کہا میں تو ایک اصحاب میں سے ایک مرد ہوں ایک آدمی ہوں صحیح لاجزی صحیح کرتے صحیح لاجزی ہوئے لاجزی صحیح اپنا یوں اشارہ لیکن ان کی فضیلت کو یوں انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم فضیلت میں سب سے ابو بکر ہیں پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیان کیا تو اصحاب میں یہ فضیلتوں کے برحال درجات ہیں کیا فضیلتیں بار? ہیں مقام ہیں مرتبے ہیں ہمیں ہر صحابی سے صدر شریع علیہ رحمٰ لکھتے ہیں نا کہ اعلیٰ ہو یا ادنا پھر ادنا ان میں کوئی نہیں اللہ اللہ ٹھیک ہے یعنی فضیلت کے اعتبار سے جو یہ فرق ہیں تو اس اعتبار سے باقی صحابی سارے صحابی وہ قطعی طور پر جنت ہی ہیں اللہ نے ان سے بلائیوں کا وعدہ فرمایا ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فضیلت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے سبحان اللہ تو, اللہ تو اللہ یہ, یہ انہی کا خاصہ ہے ان, ان کے علاوہ صحابی کے علاوہ اور کوئی اس مقام مرتبے کو کسی طرح بھی حاصل نہیں, نہیں کر, کر سکتا ماشاء, اللہ. ماشاء. جی کون اگر سنا دیں تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلسلہ علم کی کہتا میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم صحابہ کے نام کے ساتھ ہی خاص ہے یا پھر اولیاء اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ بتا دیں کہ رضی اللہ تعالیٰ خاص صحابہ کے ساتھ ہے یا اولیاء کو بھی کہا جا سکتا ہے؟ جی دوسرا سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کیا کوئی تعمیر بھائی نفل نماز پڑھتا ہو اس دوران اس کا وجوہ ٹوٹ جائے تو کیا کوئی کفارا ہوگا یا نہیں آپ ہمارے رہنمائی فرمائیے نفل نماز پڑھ رہا ہو وجوہ ٹوٹ جائے تو کیا کفارا ٹھیک ہے یہ بھی چلے ان دین کا سوال ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اور کالز ہیں ٹھیک رضی اللہ تعالیٰ خاص صحابہ کے ساتھ ہے اللہ کو بھی کہا جا سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ردی اللہ عنہم عن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی سوہن را لیا لی ربا سہن یہ اس کے لیے فضیلت ہے جو اللہ سے ڈر ہے کیا بات تو خوف رکھنے والے خشیت رکھنے والے وہ یقینا صحابہ کرام علی مردوان کی ذات بھی ہیں اور اولیاء صالقین بھی ہیں صحابہ کے بعد والے بھی جن کو تعبین کہیں یا دیگر اور بزرگ کہیں تو ان پر بھی ان کا یوں اطلاق ہوتا ہے تو علماء کرام نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائیے کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے صحیح ان کو صحابہ کے ساتھ بھی اور صحابہ کے علاوہ غیر صحابی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا, ہے؟ جا سکتا ہے اور اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ عام طور پہ معمول ہے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور ان بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحم اللہ کے کلمات کہے جاتے ہیں یہ بھی لیکن اگر کوئی اس کا الٹ بھی کر دے بالفرسٹ یہ صحابی کا نام لیتے ہوئے رحمت اللہ تعالی کے تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں, نہیں ہے یعنی اس کو بھی جائز ہی فرمایا ہے لیکن ایک جو معمول اور جس طریقے سے انداز سے چلتا ہوا بزرگوں میں آ رہا ہے تو رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کے ساتھ, مل ساتھ. مل لیکن کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اگر رضی اللہ تعالی عنہ لگا بھی دیا حرج والی اس میں بات نہیں ہے لگا سکتے ہیں یعنی اس میں خصوصیت والی بات نہیں ہے صحیح اچھا دوسرا سوال یہ ایک فکی سوال یہ آیا ہے کہ نفل نماز پڑھ رہا اور وزو ٹوٹ جائے تو اب کفارہ کیا ہے نماز اگر پڑھ رہا تھا اور اس دوران وزو ٹوٹ گیا جی تو کفارہ کوئی مالی کفارہ تو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا جرمانہ شاید شاید سمجھے کہ کوئی اس طرح کا کفارہ ہے کا فارا یہی ہے کہ وضو کیجئے پر اس نماز کو پڑھیے پڑھ لیے اس کا ارادہ لازم ہے نوافل نماز جب شروع کر لیں کسی وجہ سے اب ٹوٹ گئی ہے تو اب اس کو دوبارہ, دوبارہ پڑھنا ضروری پڑھ پڑھ ہے تو اس کو دوبارہ جی دوبارہ پڑھ لیں اچھا جیسے ذو ذوالحجت الحرام کو فجر کی نماز میں مجسوعی غلام ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے اچھا اس طریقے سے اٹھارہ ذوالحجت الحرام ابھی گزری حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا دس محرم الحرام آئے گی سید صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو یوم کے بائیس جماعت اخرا کو منائے جاتا ہے اکیس کو اکیس رمضان کو مولان خدا علی ماشاءاللہ ما اللہ اللہ. سعادتیں ہیں جی اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے جی, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن آئے اس کو بھی منایا جاتا ہے حضور کے اصحاب کا ان کو بھی حضور کے امتیوں میں سے جو اولیاء کرام ہیں ان کے ایام کو بھی منایا جاتا ہے, ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم جس کے بھی پیچھے چلو اقتدائی تو محتدئی تم, تم, تم کسی کی بھی ابتدا کرو تم ہدایت پا جاؤ گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اس کی مثل کشتی انوہ کی طرح ہے صحیح اس کو کشتی انو کا جو اس میں سوار ہو وہ نجات پا جائے تو مفتی احمد یا خنیمی علیہ رحمان نے بہت پیاری بات لکھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کشتی کا جو سفر ہے سمندری سفر ہے دی دی جو تو یہ سب جو ہے وہ ستاروں کے اوپر چلتا ہے کیا بات ہے انہی کو لے کے اپنی راہ پکڑتا ہے اور اس منزل اور مقصود تک پہنچتا ہے فرماتے کشتی جو ہے وہ اہل بیت کو قرار دیا گیا اور ادھر صحابائی کرام علی مردوان کو ستاروں کا کہا گیا تو یعنی دونوں کے دامن پکڑ کے رکھے تو یہ دونوں دامن یعنی کشتی والا بھی ہو اہل بیت کا اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علی مردوان جن کو ستارے فرمایا گیا ہے <تصفح> ان کو بھی لیں تو انشاءاللہ دونوں ہوں گے دونوں کی محبتیں اور الحمدللہ جب ان کے ایام آتے ہیں تو بڑی خوش دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے تذکرے ہوتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے <تصفح> اور کیسے نہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور حدیث پاک اس حوالے سے بڑی یعنی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ اللہ فی صحابی <تصفح> لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ ہو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور کیا ہے یعنی ان کے بارے میں ان کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر ہو ان کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں جو معذ اللہ ان کی شان کو گھٹانے والی ہوں جو ان کے کوئی ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو بیان کر رہے ہیں تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں بلکہ کچھ اور پیدا ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی خرابی والی بات ہے نبی کریم <تصفح> <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کو دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس برائی پر تمہارے سر پر اللہ کی لعنت ہو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اشاد فرمائے میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو اشاد فرمائے اگر تم میں سے کوئی آدمی ذرا غور کریں بہت <سؤال> پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کرے بہت <سؤال> پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کر لیں اور میرا صحابی ایک مد وہ جو خاص پیمانہ <سؤال> جی وہ صدقہ کرے یا اس کا اس کے جو ہے وہ ایک مد جو اس نے صدقہ کیا ہے یا اس کا نصف یہ اس کو نہیں پہنچ سکتا اللہ حافظ. سونے اللہ کا پہاڑ بھی صدقہ کرنے والا اللہ حافظ. اللہ اکبر یعنی صحابہ کلام علی مردوان کو آدمی یہ سوچے نہیں یہ غیر صحابی ٹوٹل جو تعریف ہم نے صحابی کے بیان کی ہے یہی اگر کوئی اور شخص صابی کو انہیں کنڈیشن کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ تابعی کہلاتا ہے اللہ اکبر صحابی کے آگے تباہ تابعین ہوتے ہیں تو یہ اب پھر آگے پورا امت کا سلسلہ جاری ہے اول اکرام ہے اس میں صحیح. لیکن کوئی ولی کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے کتنا بھی بڑا اس کا درجہ ہو وہ مرتبہ صحابیت تک کا نہیں پہنچ سکتا یہ ولایت کے جو گہرے صحابی والے یہ مراتب ہیں صحابی کے علاوہ جو ہیں کوئی ولی کیسے بھی منصب والا کیوں نہ ہو صحیح. صحیح. یہ سارے کے سارے وہاں ان کے غلام ہیں یہ ان کے غلام ہیں یہ ان کے ماتحت ہی ہیں یعنی اس اعتبار سے یہ اس فضیلت میں برابری قتل نہیں ہو سکتی ہے یہ, یہ وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے اب ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام علی میردوان کا کون سا وہ خاصہ تھا کون سا شرف تھا وہ ایک ہی تھا کہ وہ صحابی بن گئے انہوں نے حضور کو دیکھ لیا ہے حضور کی صحبت پا لیے حضور پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے حضور کی زندگی پا لی حضور کی صحبت اور مائیت میں رہے انہوں نے سفر حضر حضور کے ساتھ کاٹے ہیں اللہ, اللہ نے ان کو یہ مقام یہ شانیں ان کو عطا فرما دی ہیں کہ غیر صحابی پہاڑ سونے کا سونے کا پہاڑ کتنا بڑا یعنی ایک طرح کا مبالگہ ہے کہ کسی کے پاس اتنا ہے تو وہ بھی صدقہ کر کے دیکھ لیں وہ اللہ بھی اس ثواب کو ان کے ایک مد تک کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اس کے نیچ تک نہیں پہنچ سکتا تو فرمایا میرے صحابہ کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو میرے صحابہ کو اچھے انداز سے یاد کرو اور یہی ایک مومن کا طریقہ اور مومن کی یہی شان چاہیے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میرے صحابی سے محبت کرتا ہے تو یہ میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہے اور یہاں تک ارشاد بنا اگر بگز کرتا ہے تو میرے بگس کی وجہ سے, اس سے کرتا ہے اور جو کسی کو ان میں سے کسی کو ازیت پہنچائے گا اس نے مجھے ازیت دی اور جس نے مجھے ازیت دی اس نے اللہ کو اللہ کو تو اس لیے صحابہ اکرام علی مردان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے اصحاب کو چنا ہے اللہ میرے اصحاب کو چنا ہے اور جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں صحاب صحابہ کلام علی مردوان کی باقی ان کے مقام مرتبہ ان کی شانوں کو سمجھنا چاہیے اور آج یہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہیں سے کوئی ادھر ادھر سے حکایت پڑھ لی کسی کتاب سے کوئی بات نظر آ گئی اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے حالانکہ اپنی کیفیت اپنے علم اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے یعنی یہ تو آپ کا بھی ایک فضل بھائی تجربہ ہوگا کہ بس جہاں کے بیٹھے ہیں اور کوئی موضوع نہیں تو دین کا موضوع کو بالخصوص کہیں موت میت کا معاملہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے میں اب یہاں موت کا سلسلہ ہے کہیں میت کا معاملہ ہوا ہوا تھا وہاں پہ بیٹھ کر نہ زیادہ سیاسی بات چیت ہو سکتی ہے نہ کوئی کاروباری بات چیت ہو سکتی ہے بس پریشان کن کیفیت پتہ ہی کیا سے ہوتے تو چلو دین کے بارے میں اب دین کی ایک تو یہ ہے کہ کوئی اچھائی والی باتیں کر رہا ہو دین سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہو ہونا یہی چاہیے آدمی کو کہ ایسے موقع پر اگر دین کی بھی بات کر رہا ہے تو کم از کم سو وہ درست دین کی بات جو خود سیکھی ہوئی ہے وہ لوگوں تک آدمی پہنچا رہا ہے یا کسی کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا یہ عمومی طور پر کہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے موضوعات اور اس طرح کے نازک بازوکات موضوعات پر گفتگو شروع آپس میں کرتے ہیں علامان الحفیظ کے کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو ان چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے ہمیں اپنے اوپر اپنے ان معاملات کو صحابہ کی ان فضیلت پر نظر رکھنی ہے سوہان صاحب بھی ہی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے وکل واد اللہ الحسنہ فرما دیا ہے ان کی شانیں یہ ہی ہیں تو اس کے تحت ہمیں ان کو سب کو آ دل طور پر جنتی ہیں اور ان سے اپنی محبت اور ان کا تذکرہ کرنا چاہیے سوہان ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑی زبردست معنی خیز اور قرآن و حدیث پر مشتمل گفتگو یہ فرمائی ہے دو کورس مزید ہے تو سنا دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد ہے اور میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے پوچھنا چاہ رہا تھا فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کیا قزا نماز ادا کی جا سکتی ہے برائے مہربانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوسرا سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک میسج مجھے ریسیو ہوا ہے کہ مبارک کو دو دسمبر سنڈے کو ربیع الاول شروع ہونے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے کسی کو ربیع الاول کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہوگی تو یہ ذرا یہ حدیث اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دونوں سوالات تمہارے موضوع سے وابستہ تو نہیں ہے مگر چونکہ ہمارا سلسلہ علم کی کہکشا ہے اور یہ علمی بات ہے تو ان مفتی صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے جی وہ اٹلی سے سوال تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں قضا نماز کا کیا حکم ہے فجر کی نماز سے پہلے بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے سے بھی پہلے, پہلے پڑھی جا سکتی ہے شاید ان کی مراد یہ ہو کہ فجر کی جیسے جماعت ہوتی ہے جی وقت شروع ہو جاتا ہے جماعت کے اندر کچھ ٹائم ہوتا, ہوتا ہے پھر نماز ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی میں کچھ اور ٹائم بھی بچتا ہے جی جی پھر جا کر سورج نکل آتا ہے تو جو تین اوقات مکروہ ہیں یعنی سورج کا طلوع ہونا اس سے لے کر بیس سے پچیس منٹ تک ٹھیک پھر دوپہر جو زوال کا ٹائم آتا ہے اور یعنی جس وقت وہ دوپہر والا مکرو ٹائم پھر اس کے بعد زوال اس کو عوام میں جاتا ہے حقیقت وہ نکلنے کے بعد اس پر اطلاق زوال کا ہوتا ہے بالکل یعنی نسو نہارے شراہی اور پھر آخری وقت سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے کا ٹائم یہ تین اوقات مکروہ کہلاتے ہیں اس میں کوئی قزا کوئی ادا کوئی نفل کوئی بھی نماز پڑھنا ان اوقات مکروہ میں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی الا یہ کہ اگر کسی شخص کی اس دن کی اثر کی نماز رہتی ہو اور وقت مکرو شروع ہو چکا ہے تو وہ اپنی اثر کی نماز اس ٹائم بھی پڑے گا اس پر لازمی ہے انہی وقت میں پڑے گا اور اتنی تاخیر بلا عذر اتنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کو منافق کی نماز کہا گیا ہے اللہ ان چیزوں سے بھی احتیاط جب کرنی چاہیے بعض اوقات مارکیٹ والے یا بیزی افراد اسی طرح گھر کی خواتین بھی اپنے کام کاج میں مشغول اور ٹائم جاتے جاتے یہاں تک کہ مکرو وقت شروع ہو چکا ہے اثر کا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ان اس وقت میں نماز پڑھنا یعنی اتنی تاخیر کر کے نماز پڑھنا بغیر اگر کسی عذر کے ایسا تو یہ گناہ گار ہوتا ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے تو یہ تین اوقات مکرو ہیں ان میں کوئی نماز یعنی قزا وغیرہ یوں نہیں پڑھی جائے گی اس کے علاوہ آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہے یا فجر کی نماز کے بعد کے ٹائم ان اوقات میں نوافل وغیرہ ان کی ممانت موجود ہے وہ نہیں پڑھے جاتے اور قزا نماز یہ نوافل نہیں ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اگر آپ مسجد میں کہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ دیکھیں ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ قزا پڑھنا شروع کریں تو اب وہ تشویش میں آئیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں صحیح, صحیح آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو تو پڑھنا منع ہے آپ ان کو بتائیں گے میں قزا پڑھ رہا ہوں تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا صحیح تو اس وقت پڑھنا تو جائز ہے لیکن ان تقاضوں کا بھی خیال کریں اگر آپ تنہا ہیں اپنے گھر میں ہیں یا اکیلے ہی آپ کسی جگہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے وہاں پہ یعنی پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر سے بعد میں پڑھ سکتے ہیں بات چلی یہاں پہ کزان نماز کی تو تومیر علیہ سنت احمد برکات مولالیہ نے پچھلے مدر مذاکرے میں یہ ذہن دیا ہے کہ صاحب ترتیب بنو اور بناؤ تو جو بھی کزان نمازیں آپ کی باقی ہیں انہیں شمار کر کے ضرور سے جلدی جلدی پڑھ لیجیے انشاء اللہ اللہ نے چاہ تو اس کی بہت ساری برکتیں آپ دیکھیں گے اور جس شخص جو شخص اپنی پوری قضا نمازیں ہیں یہ پڑھ لیتا ہے اسے صاحب ترتیب یہ کہا جاتا ہے تو تحریک یہ آپ نے شروع فرمائی ہے کہ صاحب ترتیب بنو اور بناؤ تو اس کے لیے خوب کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک پاتی ضرور ہمیں اپنی جتنی بھی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ کے لوگوں پر ظاہر نہ ہو ہم جلد از جلد اسے پورا کر لیں اچھا دوسرا سوال کچھ یہ تھا کہ وہی جو آم بڑا ایک معاملہ ہے کہ بھائی جنت واضح ہو جاتی ہے جس نے پہلے ربی البل کی خوشخبری دی یا رمضان کی خوشخبری دی یا محرم کی خوشخبری دی تو اس حوالے سے کیا ارشاد یہی ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے جی جب بھی کہیں آپس میں بیٹھک ہوتی ہے सही सही عمومی طور پر دین کے معاملات کو اس طریقے سے بغیر علم حاصل کیے بغیر معلومات کیے ہوئے اس چیز کو آگے سے آگے لوگ پھیلاتے رہتے ہیں تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا فن کا زب علیہ متعمدن فل یا تبا مکاد وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ جھوٹ باندھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے بھی کسی حدیث کی نسبت کرنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ و کا فرمان اور قول بیان کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پہلے آپ کسی سے چیک کروا لیں یا آپ خود کسی ایسی مستند کتاب سے پڑھ کر اس حوالہ اگر موجود اس کتاب کا اور واقعی اس میں موجود بھی ہے یہ دونوں چیزیں یا ایسے معتبر ذرائع سے آپ کے پاس پہنچی ہے جیسے المدینت العلم ہے بہت سی ہماری کتابیں ہیں تفتی شدہ کتابیں ہیں ایک احادیث بھی لکھ کر مدنی پور بھی لکھ کر پھیلایا جاتا ہے یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے تو ही ही یہ چیزیں بھی آگے آگے کرنی ہوتی ہیں اس طرح اور بھی ذرائع ہیں آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں کنفرم کر لیں پھر آپ اس چیز کو بطور خاص آ, جو بالکل ایک نئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے بالکل ایک آج, الگ سے ہی پیغام اس میں دیا جا رہا ہے اور نہ اس کا کوئی حوالہ ہے نہ اس کی کوئی صنعت بیان کی جا رہی ہے تو اس چیز کو کتن آگے مت فیلائے یہ روایت یہ برسوں سے اب آپ نے صحیح کہا کہ ابھی شاید محرم کی محرم ہو جائے گی اور یہ تو جتنا یہ چل پڑا ہے تو اب کہیں ایسا نہیں ہوگا جنوری فروری کے بھی شروع ہو جائے یعنی کوئی اس کو نہ بیان کرنا تو بہرحال اس طرح کی کوئی حدیث جو ہے وہ بالکل نہیں پڑی علماء کرام نے واضح طور پر اس کے موضوع ہونے کا بیان کیا کہ یہ من گڑت بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو نہ رمضان کے بارے میں اس طرح کا کو کوئی میسج چلایا کرے نہ ربیع اول شریف کے بارے میں یعنی دیکھیں اب بھی سے یہ وہ ڈیٹ کا بھی حساب کتاب لگا لیا بھی کہ فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہے میں پہلے سے وہ میں پہلے تو آدمی یوں ہی چلے ٹھیک ہے پیکج ہوا ہوا ہے فوراً جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دیں آگے واٹس ایپ چلا دیں تاکہ میں بھی یہ بشارت حاصل کر لوں تو اس طرح کے معاملات میں قتل جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے پڑنا پہلے, پہلے تحقیق کرنی چاہیے اور اس طریقے سے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جنہوں نے کہا یا اللہ ہو یا رحمان و یا رحیم اسے آپ دس لوگوں تک پہنچائیے تو آپ کو خوشخبری مل جائے گی اور جو ہے نا وہ جو فارورڈ نہیں کرے گا اس کے لیے بڑا یہ معاملہ ہے تو یاد رکھیے ان تمام چیزوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے آپ یہ سوچیں کہ ہمارا ٹاپک عظمت صحابہ کرام علیہ مردوان ہے صحابہ کرام علیہ مردوان میں سب سے افضل آپ نے مفت صاحب سنا کہ سید نفتی کے اکبر مگر حدیث بیان کرنے کا یہ ہے کہ اتنی ان سے مروی نہیں ہیں کہ جتنی حضرت ابو رضی اللہ سے مروی ہیں جتنی جو ہے نا دیگر صاحبہ کرم علیہ سے مروی ہیں حالانکہ سفر و حضر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں مگر اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کے فرمان کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے پہنچانے کی حاجت ہے آگے پہنچانے کی ضرورت ہے اور صحابہ کرام والے مرضوان کا اس میں ایک بڑا ہی زبردست ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے بڑے ہی اس کے لیے کاوشیں کوششیں یہ کی, کی ہیں اچھا خود حضرت عمر فاروق فاروقی علی اللہ تعالیٰ جن کا یوم بھی ماشاء اللہ ابھی بہت ذوق شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے آپ اپنے بازار کے اندر باقاعدہ جاتے اللہ اکبر اور وہاں اس چیز کی معلومات لیتے ہیں صحیح کہ کون بازار کے اندر جو ہماری بازار میں وہی تجارت کرے گا جس کو معلومات بھی ہوگی لاہو پر لا ہو تو اس حوالے سے بھی آپ یعنی یہ ہمیں ان کا عمل بھی یہ سکھاتا ہے का? کہ کس طریقے سے تاجر ہے تو وہ تجارت کو بھی سیکھ کر تجارت کے بازار کے اندر جائے کیا حضرت با? عمر رضی اللہ کو تعالیٰ نو آپ, بلکہ آپ بھی کاروبار جب کرتے تھے تو آپ نے بھی اپنا ایک شریک بنایا پارٹنر بنایا جی جی اس کے ساتھ آپ نے یہ پوری ایک ترکیب بنائی ہوئی تھی کہ ایک دن آپ نے بیٹھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ میں نے تجارت کرنی ہے اور ایک دن میں بیٹھوں گا اور آپ کیا بات ہے ماشاء اللہ آپ یوں دونوں پارٹنر بھی ہیں اور ادھر جو آپ نے سیکھا ہے وہ مجھے بھی سکھانا ہے اللہ اللہ اللہ تو یوں بھی سلسلہ یعنی یہ کتنا ہے ایک یعنی دیکھیے کیسا جذبہ یعنی جسے کہا جائے ہریش ہریس علم کے حریث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا صحابہ کرام علیہ مردوان میں یہ بہت بڑا وصف ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے گئے اور جو نہ جا سکے ساتھ یا نہیں تھے وہ دوسروں سے احوال پوچھتے ہیں اللہ ہوتا تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں تو اب صحابہ میں سے یہ بھی ہے صحابیات نے بھی بارے میں بیان کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین سے گھر کے احوال وہ معلومات کرتے صحیح. کہ گھر کے اندر عبادت کا کیا کیا آپ کے معاملات گھر کے اندر کیا معاملات ان کو وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسوائے حسنہ ہے نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں بار اب ان کا سفر حضر گھر میں رہنا نمازیں پڑھنا باہر آنا گھر کے معاملات ہیں تو یہ سارے کے سارے اس لیے پوچھا کرتے تھے تاکہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی دو جی صلی اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھ سے سفر کے دوران جمعہ جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا اور بعد میں ٹائم بھی نہیں ملا کہ جو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو ابھی میرا جمعہ چھوٹ گیا ہے اس کا میں قزا کیسے پڑھوں گا آپ رہنمائی سن دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی دوسرا سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عرض یہ کرنی تھی کہ جیسے ہم اولیائی کرام رحمہ اللہ کا عرس مناتے ہیں اور بہت بڑے بڑے پیمانوں پر بھی ہوتا ہے ڈیگیں بھی ہوتی ہیں کیا صحابہ کرام جیسے بھی عمر فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ کا یوم پاک آ رہا ہے اس یوم عمر فاروق اعظم کو ہم منا سکتے ہیں اس انداز سے ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ بالکل آپ کو بتا دیں جی سفر کے دوران کا جمعہ چھوڑ گیا موقع نہیں ملا اور وہ پھر ظہر بھی نہیں پڑی اب کیا کریں جمعے کی قزا یوں نہیں ہے کہ ان کا اگر جمعہ چھوٹ گیا تو یہ یہ اب اس کی جگہ ظہر کی نماز کو ادا کریں گے صحیح ٹھیک ہے تو جمعہ اگر کسی کا چاہے سفر میں ہو یا عام رہتے ہوئے بھی جی. شہر میں گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی کا جمعہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے صحیح جن لوگوں پر جمعہ پڑنا فرض ہے کیونکہ اس کی بھی اپنی شرائط شرائط بعض ایسے ہیں کہ جن کو شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے اور جن کو جن میں کئی معذورین بھی آتے ہیں کچھ اور بھی شرائط ہیں تو وہ اس, اس کی جگہ پہ جو ہے وہ زہر کی نماز ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر عذر ہو یا بلا عذر کسی بھی وجہ سے جمعہ اگر کسی کے رہ گیا ہے تو اب اس کی جگہ وہ زہر قضا نماز پڑھیں گے البتہ قدرت طاقت ہوتے ہوئے بلا ازر جمعہ کی نماز یہ ترک کرنا جائز نہیں ہے صحیح حدیثوں میں روایتوں میں بیان کیا گیا جو تین جمے ترک کرتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جائے تو جمے کو یوں جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ انہوں نے جو بیان کیا تو خیر سفر کا معاملہ بیان کیا جی ہے تو اس کی جگہ زہر کی نماز قضا کریں گے ٹھیک اچھا یہ اس کا میں نے سوال کیا کہ اولیا کے صحابہ کرام علی مردوان کے بھی ایام منانے کے بارے میں جی بالکل صحابہ کرام علی مردوان کے ایام تم تذکرہ تم کر چکے ہیں جی جی ابھی ابھی اسی مہینے کے اندر ہی ہم نے حضرت گنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم بھی آتا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے اشرا پورا حسنین کریمین کے فکر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اور سفر المظفر ہے اعلیٰ آل حضرت علیہ رحما ہے ان شاء اللہ یوم آئیں گے اور بھی بزرگوں کے نور شیفی ہے ربی, ربی الحوث بھی ہے تو یہ تو اب یہ سلسل جو سلسل یوم سلسل منانے کے سلسلے نا یہ تو لگاتار ہر مہینے میں آئیں گے دلاؤ تو, دلاؤ دلاؤ تو دلاؤ یوم منانے سے جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہد مزارات عہد کے مزارات جی آپ سال کی ابتدا میں وہاں تشریف لے کے جایا کرتے سوہان یہی عمل خلفۂ راشدین کا بیان کیا گیا کہ وہ بھی جایا کرتے سوہن سوہن تو سال میں کم از کم ایک بار یوں ان کی یاد منانا بطور خاص کر کے تو اس کو جو عرس کا نام دیا جاتا ہے اس کی اصل یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے یہ روایت بیان حضور الاسلام کا عمل بیان کیا جاتا ہے, ہے، سوہان مقصود کیا تو ہوتا ہے چاہے وہ عرس ہو چاہے وہ کسی کا یوم بنانا مقصود ہی ہوتا ہے کہ کوئی نیک اعمال کر کے چاہے وہ محفل کر کے اس میں ان کا ذکر خیر کر کے کام کا کوئی انتظام ہو ہو نہ ہو کچھ قرآن پڑھا ہے کوئی بھی نیکیاں کی وہ ان کو ثواب کیا جائے تو ہم اب اس کے لیے ضروری ہی نہیں ہے کوئی محفل کا انعقاد کر کے ہی ثواب پہنچا جا سکتا ہے کوئی بھی عمل کر کے ثواب ان کو پہنچایا جا سکتا ہے لیکن بطور خاص ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ شاک جمع ہو جاتے ہیں کچھ ان کی سیرت سننے کو ملتی سیکھنے کو ملتا ہے اور یوں ان کی یاد منانا بالکل یہ جائز ہے پرانے مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گویا کے مدع فرمائے گی ان کا ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں ولدینا دقون ربنا اخوانہ بل ایمان پہ ہماری مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے ان کے بھی مغفرت فرما تو جو ان کے تذکرے ہو رہے گئے یعنی یہاں پہ ان کی مقام مداح میں ان مومنوں کی اس فیل کو بیان فرمایا گیا کہ جو ماں قبل لوگ گزر گئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی دعائیں کرتے گئے تو اسی آیت مبارکہ کے تاث صدر الفادل مولانا نحم الدین مُراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی احمد یارخان نیم علیہ نے بیان فرمایا اس میں عام مومنین کے لیے جہاں دعائیں ہیں اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہم اولیاء کے لیے بھی یاد منائیں ان کا عرس منائیں ان کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں بھی اشار ثباب کے جو ہے وہ نظر آنے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ مت صاح کے قیامت نے کب آنا ہے آپ نے فرمایا کہ ما تالی تیاری کیا کی ہے اس کے؟ اللہ قیامت کے لیے تو وہ عرض کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ لا یم تیاری کوئی خاص نہیں ہے مگر یہ عمل ہے خصوصیت کے ساتھ یہ عمل ہے کہ ان نے خیب اللہ رسول میں اللہ سے اللہ محبت اللہ. کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتا ماں من احبتا کیا بات کہ بات تم بات جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ ہوگے حضرت انس کہتے ہیں ہمیں جتنی اس بات سے خوشی ہوئی ہے کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی <تصفيق> بات بات؟ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارا جو حشر ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن سے ہم محبت کرتے ہوں اور ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں حضرت ابو بکر سے کرتا ہوں حضرت عمر سے کرتا ہوں اگرچہ میرے امن ان کے جیسے نہیں ہے اللہ لیکن اللہ مجھے امید ہے اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھے گا ان بات کے بات ساتھ بات رکھے گا اور یہ بہت بڑی خوشخبری والی بات ہے ہمارے لیے کہ جن سے محبت ہے جامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ ان کے اٹھائے گا تو محبت کی ایک علامت پہچان یہ بھی ہے ان کے تذکرے کرنا جب ان کی یاد منانا تو یوں ان کے تذکرے اور ان کی یاد بھی اسال ثواب بھی کرنا چاہیے ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک تجدید ہو جاتی ہے جب ان کا یوم آتا ہے تو پھر ایک تجدید ایک کیفیت آ جاتی ہے تو آدمی ان کی سیرت کے بارے میں بھی معلومات کرے سیرت کے بارے میں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو پوری المدینت العلمیہ کی کی مطبوع کتاب ہے قیدان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لیا جائے اس کتاب کے اندر ان کی سیرت کے بے شمار ایسے واقعات ہیں تو اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں کئی چیزیں اس سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملے گی آپ رضی اللہ تعالیٰ پر وار بھی ہو جاتے ہیں آپ وہاں پہ گر بھی جاتے ہیں لیکن آپ کو جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے ابھی اللہ اور فجر مام کی مام نماز کو یعنی اس حالت میں اسی کیفیت میں آپ نماز, نماز کو ادا کیا ہے تو یہ بزرگوں کی یہ سیرت صحابہ کی سیرت اولیا کی سیرت ہمیں کئی چیزیں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہیں صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی اور کیوں نہ ہو کہ آج کل ہماری نسل یہ کھلاڑیوں کے بارے میں جانے یہ فنکاروں کے بارے میں جانے یا ایکٹرز کے بارے میں جانے نہ جانے تو صحابہ کرام علی مرضوان کے بارے میں نہ جانے نہ جانے تو خلفہ راشدین کے بارے میں نہ جانے تو بہت ہی آسان رسالہ اس کا سورت نے پچھلے مدنی مذاکرے میں آ, تذکرہ بھی کیا اور خواہش ظاہر کی کہ دو رسالے جو ہے وہ اس ہفتے میں پڑھ لیں ایک شیطان کے بعض ہتھیار اور دوسرا کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تع اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تم کی کرامات بھی ہیں آپ کے حالات بھی ہیں رسم و رواج کے اوپر بھی ہے آپ کے فضائل جو مصباح کریم علیہ الف شام نے بیان فرمائے وہ سب بھی اس رسالے میں موجود ہیں تو اس سلسلے کو دیکھنے والے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب تک اپنے گھر والوں تک اس رسالے کو دیکھنے کی اس رسالے کو پڑھنے کی ضرور آپ اس کی ترغیب دیجیے ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ہمارے سلسلے کو کچھ یوں سمیٹیں گے کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اللہ اپنا بیڑا پار ہے ام محات المنین اور چار یار ان سے بھی اور ہر نبی سے پیار ہے اللہ اکبر صحابہ کرام علی مردوان ایسے کہ مفتی صاحب نے وہ جو آیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام علی مرضوان کے لیے دعا کرنا لازم و ضروری قرار دیا ہے کہ واجب ہے کہ میرے امتی یہ صحابۂ کرام علی مرضوان کے لیے دعا کریں جی ہاں اور جو بات فرمائی کے صاحبہ یہ ستاروں کے مانند ہے اور اہل بیت یہ کشتی کی مانند ہے تو میرا حضرت امام اہل سنت مجھے ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنا کتنا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ نجم کہتے ہیں ستاروں کو کہ یہ ستارے صحابۂ کرام علیم رضوان ہے اور ناؤ اسے کہتے کشتی کو یہ عطرت کہتے ہیں اولاد کو یعنی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی اولاد یہ ہماری ناؤ ہے تو یوں سمجھے کہ بس اللہ کرے کہ انہیں کی محبت کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو محرم الحرام شریف آنے والا ہے اہل بیت کا تذکرہ ان شاء اللہ ذوق و شوق سے یہ شروع ہوگا بس آخر میں بات عرض کرتا چلوں کہ وہ فرمائے والاقامت اقامت دینی کہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے چن لیا تو اللہ تعالی عظمت صحابہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ان کی خصوصی محبت ہمیں عطا فرمائے ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے ہمارے اسلامی بھائیوں کو احباب کو نصیب فرمائے تو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو سلو عل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ